انما تمنوا يا لکن قیل اللہ اننا کننا و انتم كنتم في زمان تكون اله لكل بابن فی عباحتی تعامی فی ارض ادوبی دشمن کے ملک میں یعنی دار الحرب میں مجاہدین کے لیے غنیمت کا تعام یعنی غنیمت کے کھانے پینے کی چیزوں کے مباح ہونے کے سلسلے میں غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد جس کو جو بھی ملے وہ اس کا مالک ہے وہ وہیں رہ کر کے کھائے پیئے یا اپنے وطن لائے یہ مسئلہ زیر بحث نہیں حاصل یہ ہے کہ تقسیم غنیمت سے پہلے مال غنیمت میں سے کسی کا کوئی چیز لینا یہ قطعا جائز نہیں ہے البتہ کچھ چیزیں مستثنا ہیں پہلے نمبر پر کھانے پینے کی چیزیں دوسرے نمبر پر ضرورت کے وقت سواری کا جانور اور تیسرے نمبر پر غنیمت کا کوئی ہتھیار ہو تقسیم سے پہلے اسے لینا ہر ایک کے لیے الگ الگ باب قائم کیا ہے تو تفسیم سے پہلے اگر غنیمت میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہو اور کسی مجاہد کو ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت بقدر ضرورت وہ لے سکتا ہے تصرف کر سکتا ہے اس میں امام سے اجازت لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے شانت حدیث پڑھی گئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لشکر نے جناب رسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غنیمت میں کھانے پینے کی کھانے کی چیز اور شہد پایا فلم یوخد مینخمس تو ان سے خمس نہیں لیا گیا خمس نہ لیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جو تام اور شہد پایا تھا اسے دار میں کھا پی کر کے ختم کر دیا تقسیم کی نوبت ہی نہیں آئی <تصح> کہ غنیمت وہ خمس جو ہے نکالا جائے کیونکہ خمس تو نکالا جاتا ہے غنیمت کو تقسیم کرنے کے وقت کہ پہلے پانچ حصہ کر کے ایک حصہ الگ کر لیا جاتا ہے باقی چار خمس یعنی روپے میں بیس پیسہ الگ کر لیا جاتا ہے اسی پیسہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو یہاں جب تقسیم ہی نہیں ہوا کھا پی کر کے وہیں ختم کر دیا اور بطور غنیمت جمع بھی نہیں کیا تھا اس وجہ سے خنس نکالنے کی نوبت نہیں آئی وسلم <تصفح> <تصفح> <تصفح> حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے روز چربی سے چربی کا ایک تھیلا لٹکا ہوا ملا دل لیا لٹکایا گیا یعنی لٹکا ہوا ملا چربی کا چربی سے بھرا ہوا تھیلا خیبر کے دن آرف اتحت پل میں اس کے پاس پہنچا پل اور اس کو لے لیا کہتے ہیں سم ملتو پھر میں نے کہا زبان حال ہی سے نہیں بلکہ زبان قال سے کہ دوسرا سن لے کہ قلعہ اوتی منہازا آدن اليوم شیان آج تو میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا میں نے دیکھا نہیں تھا کہتے پل تفد میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی سن تو رہا نہیں رہا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں بلکہ یہ بھی فرما کہ اچھا آج تم ہی لے جاؤ یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے پڑھیے <تصفح> نبا نہابا یا نابو اس کے بانے تو لوٹ مار کے ہیں لیکن یہاں مراد تقسیم غنیمت سے پہلے کوئی چیز لے لینا تو اتنی بات تو معلوم ہو چکی کہ تقسیم سے پہلے اگر کھانے پینے کی کوئی چیز غنیمت میں ہے اور اس کی ضرورت ہے تو اتنا لے سکتے ہیں بقدر ضرورت لیکن اگر تعام کی قلت ہے چند آدمی مطلب یہ کہ وہ کھانے پینے کی چیز اتنی ہے کہ چند آدمی لے لے تو باقی لوگ بھوکے رہ جائیں نہ ملے تو ایسی صورت میں پھر اجازت نہیں ہے <تضح> باب الفا ہی انل ہوبا تقسیم غنیمت سے پہلے کوئی چیز لینے سے ممانات کے بیان میں کہ جب اس کھانے کی چیز میں قلت ہو دشمن کے ملک میں یعنی دارالحرب میں ابو ابیک ابوالعبید کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبدالرحمن سمرا کے ساتھ کابل میں تھے تو لوگوں کو غنیمت ملی لوگوں نے غنیمت پایا فنتا بوہا اس کو لوٹنے لگے یعنی تقسیم سے پہلے ہی اس کو جس کو جو ملا اس نے اٹھانا شروع کر دیا فقام خطیبن تو عبد الرحمان نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہوئے سنا ہے نحبا سے یعنی تقسیم غنیمت سے پہلے غنیمت کی چیز لینے سے یہ جب کہا فرا دو ماں اخذو تو لوگوں نے واپس کر دیا جو کچھ لیا تھا جب جمع ہو گیا وقت سمح بین تو قاعدے کے مطابق لوگوں کے درمیان تقسیم کیا تاکہ سب کو مل جائے عبداللہ اب ابیوفا کہتے ہیں کہ میں نے بعض صاحبہ سے پوچھا کیا تم لوگ عہد رسالت میں تعام یعنی کھانے پینے کی چیز کا بھی خمس نکالتے تھے فقال تو جسے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ اسبنا تعامن یوم خیبر ہم نے کھانے پینے کی چیز پائی خیبر کے دن فقان رجولو یجی اُیاخمنہ مقدار ما یکی تو آدمی آتا اور اس میں سے اس قدر لے لیتا تھا جس قدر اس کو کافی ہوتا سما یون شریفو پھر لے کر کے واپس چلا جاتا تھا تو مطلب یہ کہ تقسیم سے پہلے اگر کسی کو ضرورت ہوتی تھی کھانے پینے کے سامان کے اور مالی غنیمت میں ملا ہے تو اپنی ضرورت کے بقدر لے کر کے چلا جاتا تھا <تصفيق> آصم ابن قلع اپنے باپ قلع سے اور وہ ایک انصاری آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ انصاری صاحب نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول علیہ وسلم کے ساتھ گئے ایک سفر میں فاصاب ناسا حاجتن شدید لوگوں کو سخت بھوک اور پریشانی لاحق ہوئی فاصاب نمن انہوں نے کچھ بھیڑ بکریاں پائیں فن انہیں لوٹنے لگے اور مطلب یہ لوٹنے کا مطلب تقسیم کے بغیر لے آئے اور لا کر کے دبا کر کے پکانا شروع کر دیا اب کہتے ہیں کہ قُدُورَنَا لتغلی ہماری ہانیاں جوش مار رہی تھیں رسول اللہ, اللہ وسلم یمشی اللہ قوسی کہ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنی کمان پر ٹیکس لگاتے ہوئے فعق فعق فا دورانہ ہماری ہانیوں کو الٹ دیا اپنی کمان سے کمان سے یوں دھکا مار کر کے ہانیوں کو اٹھ دیا پھر اس اندیشے سے کہ بوٹیاں نہ جمع کرنے لگے یار مل بام گوشت کو مٹی میں رلنے ملنے لگے کہ بالکل ناقابل استعمال ہو جائے پھر فرمایا انبتا کو شک ہوا یہ کہا یا کہا ان یہ شک جو ہے سنت کے کےگراوی ہناد کی طرف سے ہوا ہے کیا کہ یہ لوٹ کی بکریاں مردار سے زیادہ حلال نہیں ہیں یا یہ کہا کہ مردار ان لوٹ کی بکریوں سے زیادہ حلال نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقسیم سے پہلے اگر ضرورت ہو کھانے کی اور غنیمت میں کھانے پینے کا سامان ہے تو اس کے لینے کی تو عباہت ہے پھر آپ شاہ سلم نے ان ہانڈیوں کو کیوں الٹ دیا اس کی دو وجہ بیان کی گئی ایک تو یہ کہ جتنا وہ جتنی بکریاں وہ لے کر کے آئے تھے دبا کر کے پکا رہے تھے اگر اتنی اتنی سب لوگ لیتے تو سب کو نہ ملتی تو گویا غنم میں قلت تھی سمجھ گئے نا اور اوپر باب آ چکا ہے کہ اگرچہ کھانے پینے کی چیزوں کا لینا مباح ہے لیکن جب تعم میں قلت ہو تو اس صورت میں مباح نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قدرے ضرورت سے زیادہ وہ لوگ لے آئے تھے سمجھے نا بھائی ضرورت تھی تھوڑا سا سالن کے طور پر اپنا کوئی ایک آدھ بھیڑ دبا کر لیتے لیکن وہ تو جو ہے نہیں پکا رہے تھے اس وجہ سے آپ نے وہ دیا بالله دعون من خطره فبه قال حتىنا تريث منصور ولا تنتسى عبد الله بن ابي قال اقراني عمرو بن الحارث اننا حدثنا ابن جده حدثنا هو قال من قال قلنا نذلذ قلنا نذلذ ولا يغطي مو ما قدموا متى قلنا في عيال ہاں کوئی صحابی بیان کرتے ہیں بابن کی حملی تعامی ارضیل ادوبی دشمن کے ملک یعنی الحبل سے کھانے پینے کی چیز اٹھا کر لانے کے بیان میں اب اٹھا کر لانا میدان جنگ سے حرب سے کہاں لانا اپنے وطن مدینہ لانا یا وہیں میدان جنگ کے اندر اپنے خیمے میں لانا سو <coughs> so اگر پہلی صورت ہے یعنی yani وہاں سے اٹھا کر کے بالکل اپنے وطن لانا تو یہ تو جائز نہیں ہے تقسیم سے پہلے تقسیم سے پہلے وہاں سے کوئی بھی چیز چاہے وہ کھانے پینے ہی کی ہو اٹھا کر اپنے وطن لانا جائز نہیں ہے. ہاں اگر کھانے پینے کی چیز لے کر کے اپنے وہیں پر دھر بھی میں اپنی قیامگاہ اور اپنے خیموں میں لائے تو اس کی اجازت ہے یہاں مراد یہی ہے تو ایک صاحبی بیان کرتے ہیں کہ کنہ ناکل جزورا فی الغز بھی والا نفسیم ہوں ہم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے ذبح کر کے اور اسے تقسیم نہیں کرتے تھے حتہ انکنہ لنر جی الا رحا یہاں تک کہ ہم لوگ لوٹتے تھے اپنے خیموں میں میدان جنگ سے دور خیمہ ہوتا ہوگا یہاں تک کہ ہم لوگ لوٹتے تھے اپنے خیموں میں اس حال میں کہ ہماری خورجیاں گوشت سے بھری ہوئی ہوتی تھی آخری جتن جما ہے کی اردو میں خرجی بولتے ہیں وہ دو بوریاں جڑی ہوئی دو بوریاں جڑی ہوئی سواری کے پیس پر ڈالی جاتی ہے تو ایک بوری ادھر لٹکتی ہے ایک بوری ادھر لٹکتی ہے کوئی بھی سامان ہوتا ہے اسی میں بھر لیتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو خرجی کہتے ہیں عربی میں خرجن اور اردو میں خرجی یہاں تک کہ ہم لوگ لوٹتے تھے اپنے پیام گاہوں کی طرف اپنے خیموں کی طرف اس حال میں کہ ہماری خرجیاں گوشت سے بھری ہوئی ہوتی تھی یعنی اُڑ زباں کرتے تھے اور کھاتے تھے جو کچھ بچ جاتا تھا تو اپنے تھیلوں میں خرجیوں میں بھر لیتے تھے فارسلنا بوعد العزيز شيخ من اهل مدينها بعد ما متقدم انا رسول الرحمن اني غنم القاهره بنا مدينه قمه لليما ترامير ابن سنكي فلما تطهر اصاب فيها انا منبكرن فقسم فينا طائفه منها من يسرقون وذهبنا جنوب عبد الرحمٰن رنم کہتے ہیں کہ ہم نے شرحبیل ابن سمت کے ساتھ شہر قنصرین کا محاصرہ کر رکھا تھا رابط میں یعنی محاصرہ کر کر ہم نے شرحبی ابن سمت کے ساتھ شہر قنصرین کا محاصرہ کر رکھا تھا سو so جب اس شہر کو فتح کر لیا اصاب فیا غن من تو وہاں بھیڑ بکریاں اور گائے پائیں فقسم فینا تاعفتم مینہ تو غنیمت کی ان بھیڑ بکریوں اور گائےوں میں سے کچھ حصہ ہمارے درمیان تقسیم کر دیا وقتی ضرورت کے لیے کہ کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو و جا اعلی بقی اور باقی بھیڑ بکریوں کو غنیمت میں رکھ دیا پلقی تو معذمن جب میری ملاقات ہوئی معاذ ابن جبل سے فہد دست ہوں میں نے یہ قصہ ان سے بیان کیا کہ وہاں قنسرین کے اندر غنیمت میں بہت سی بھیڑ بکریاں اور دائے وغیرہ ملی تھیں تو ہمارے درمیان کچھ حصہ تقسیم کر دیا گیا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرو کھاؤ پیو فقہ اعلیٰ تو حضرت معذ نے کہا انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا ان پر اعتراض ہو رضونا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خیبر ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غضو خیبر میں شریک رہے فاصب نا فیاغ نمن ہمیں بھی وہاں بھیڑ بکریاں ملی تھیں فقصما فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاعفن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ان بھیڑ بکریوں کا ایک حصہ تقسیم کر دیا تھا فوری ضرورت پوری کرنے کے لیے وجہ اعلی بقی یتاحاف اور باقی بےڑ بکریوں کو غنیمت میں رکھ دیا تھا تو تقسیم کر دیا تھا نا اب تر طلبا سے کیا مطابقت ہے عنوان کیا کام کیا بے اط تعام اضاف اللہ علی ناس کی عرضی لادو یعنی باپ قائم کیا تام کو بیچنے کے بیان میں جب لوگوں کی ضرورت سے وہ فاضل ہو کہاں پر دارالحرب میں دشمن کی سرزمین میں تو یہاں تو بیچنے کا کوئی ذکر بھی نہیں بیچنے کا کوئی ذکر نہیں اصل میں مصنف یہی بتانا چاہتے ہیں ایک تو ہے تقسیم سے پہلے کھانے پینے کی چیز کو ضرورت کے وقت مجاہد کا خود لے لینا ایک تو یہ ضرورت کے وقت کھانے پینے کی چیز مجاہد کا خود لے لینا تقسیم سے پہلے تو یہ تو مباح ہے یہ تو مباح ہے یہ نہیں کہ ایک بکری جو ہے تقسیم سے پہلے غنیمت کی ایک بکری پکڑ کر لائے دبا کیا ایک کلو پکا لیا آٹھ کلو بیچ دیا نہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے بیچنے کی اجازت نہیں کیونکہ صرف یہاں عباہت ہے تملیک نہیں ہے اور اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ بطور غنیمت کی وقتی ضرورت پوری کرنے کے لیے امام نے خود ہی تقسیم کر دیا نا اور جب تقسیم کر دیا تو جس کو جو بھی ملا وہ اس کا مالک ہو گیا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں صرف عباہت نہیں بلکہ تبلیغ ہے اگر بچ جائے کھانے پینے سے بیچنا چاہیں تو بیچ بھی سکتے ہیں ہبا کرنا چاہیں تو ہبا بھی کر سکتے ہیں تو عباہت اور تبلیغ کے درمیان فرق آیا نہیں آیا آپ کسی کے یہاں مہمان ہوتے ہیں اور صاحب خانہ کی طرف سے چائے آتی ہے اس نے چائے آپ کے ہاتھ میں دی آپ نے دوسرے کو پکڑا دی یہ درست نہیں ہے غلط ہے یا کھانا لا کر کے رکھا آپ ڈونگا اٹھاتے ہیں چمچ سے لے کر کے اپنے برابر والے کی پلیٹ میں نکال نکال کر رکھتے ہیں آپ کو کس نے یہ کہا ہے یہاں عباہت ہے لا کر اسے رکھا ہے بھائی تم میں سے ہر ایک جتنا کھا سکے کھائے بس کھانے کی عباہت ہے بانٹنے کا حق تو مالک بننے کے بعد ہوتا ہے یہاں تملیغ تھوڑے ہوئی ہے نا یہ مسئلہ نا لیکن اس طرف جو ہے ذہن نہیں جاتا اسے ذہن میں رکھو اسے ذہن میں رکھو ایک آدھ بڑھتا تو میں نے مہمان کو ٹوک دیا کہ بھائی آپ اپنے پلیٹ میں لیجئے جتنا لینا ہو آپ کو بانٹنے کے لیے نہیں دیا گیا بتلا دیا ہم تو عباہت اور تملیغ میں یہ فرق ہے پڑھیے باب انفضوا لينتظروا من الغنيمة بشيء قيل يا قارئ اذكر سنا سعيف ونور ونعماث وفي الفتاه الحمراء قالتهذا ودعانا لحديثه ان قال حدثنا عمرو بن محمد بن يساقا يزيد بن ابي حبيبي عن ابي مردويه بن انس السنانيي ان مركيت بن سعد بن انتري رضي الله تعالى عنهما اللهم اننتك يا تلا تو تعام سے متعلق عادیشیں تھیں جس کا حاصل یہ تھا کہ تقسیم غنیمت سے پہلے داؤ الحرب کے اندر اگر غنیمت میں کھانے پینے کی چیز ہے اور کسی کو ضرورت ہے تو بقدر ضرورت لے لینا اس کے لئے مباح ہے اس سے امام کی اجازت بھی شرط نہیں ہے البتہ جس صورت کے اندر غنیمت میں حاصل ہونے والے تعام کی قلت ہو تو اس صورت کے اندر پھر لینا جو ہے جائز نہیں ہے نیز قدر ضرورت سے زائد بھی جو ہے لینا جائز نہیں ہے اور یہ بھی حدیث آ چکی کہ اگر غنیمت میں سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں امام تقسیم کر دے اور باقی غنیمت میں رکھ دے تو تقسیم کر دینے کی صورت میں ہر شخص کو جتنا بھی ملے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا چاہے وہ خود کھائے یا دوسرے کو ہیبا کرے یا کسی کے ہاتھ بیچ دے یا اس میں سے بچا ہوا اپنے وطن لے آئے اب تام کے علاوہ سواری کے جانور وغیرہ کو استعمال کرنے کا بیان ہے اس آدمی کے بیان میں جو غنیمت کی کسی چیز سے نفع اٹھائے روح ابن ثابت انصاری سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ نہ سواری کرے مسلمانوں کے غنیمت کی سواری پر اتنا کہ جب اس کو لاغر اور ضعیف کر دے تو غنیمت میں لوٹا دے نہ سواری کرے مسلمانوں کے غنیمت میں سے کسی سواری کے جانور پر اتنا کہ جب اس کو لاغر کر دے تو اس کو غنیمت میں لوٹا دے یہ ممانہ اگر کسی کے پاس سواری کا جانور نہیں ہے ہاں مگر وہ جو ہے ہلاک ہو گیا اور غنیمت میں سواری کے جانور بھی ہیں تو جہاد کی نیت سے کہ اس پر چڑھ کر جہاد کریں گے وہاں میدان جنگ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ لے سکتا ہے اسے استعمال کر سکتا ہے ممانعت ذاتی ضرورت میں استعمال کرنے سے ہے اور بلا ضرورت استعمال کرنے سے ہے ممانات جو ہے ذاتی ضرورت میں استعمال کرنے سے ہے اور بلا ضرورت استعمال کرنے سے ہے کہ چلو دو گھنٹے کے لیے جنگ رک گئی ہے گھنٹہ خالی ہے لاؤ دوڑا لے یہ مقصد نہ ہو ومن کانا امن ابلا ابلی اومل آخر فلاح البسبند منفی المسلمین حتی اضا اخلق رد ہو اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی کپڑا نہ پہنے اس طرح کہ جب اس کو پرانا اور بوسیدہ کر دے تو اس کو غنیمت میں لوٹا دے یہاں بھی وہی ہے وہی ہے مثلاً یہ کہ اسے ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی ہے اور بدن پر جو کپڑے ہیں اس سے زائد کوئی کپڑا نہیں ہے کہ ٹھنڈک دور کرنے کے لیے اسے لپیٹ لے اور مالی گنیمت میں کوئی ہے کپڑا مل گیا تو وہ استعمال کر سکتا ہے وہ استعمال کر سکتا ہے تو ممانعد ذاتی ضرورت یا بلا ضرورت استعمال کرنے سے پڑھو قال <سؤال> ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ابي سهر السبيعي قال انت خني يا ابو فيدا دعنا به قال ما تفيدا هو جني سريح قل بدلته وهو فكنت طواليه رجاني اصممت بابن فی الر رخصتی فر سلای فی, فی غنیمت کے غنیمت کا ہتھیار استعمال کرنے کی رخصت کے بیان میں جس کے ذریعے میدان جنگ میں جہاد کیا جائے یعنی مال غنیمت میں اسے کوئی ہتھیار نظر آیا وہ دیکھا کہ ہماری تلوار سے یہ تلوار زیادہ اچھی ہے اور اسی کو لے کر اسی سے لڑنے لگا تو اس کی گنجائش ہے یہ نہیں کہ اسے گھر اٹھا لائے جنگ ختم ہوئی جمع کر دے ابو عبیدہ اپنے بات سے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں گزر رہا تھا بس میں نے دیکھا کہ ابو جہر گرا ہوا پڑا ہے قد ضربت رج اس کا پیر کٹ گیا ہے فلتو یا ادول جب اسے مجبور دیکھا تب ہمت پڑی ورنہ کہاں اس سے بولنے کی ہمت تھی میں نے کہا اے دشمن خدا اے ابو جہل قد, قد اخذ اخیر واقعی اللہ تعالی نے بہت زیادہ ذلیل شخص کو ذلیل کیا اخیر یعنی المتاخیر عن خیر آخیر بمانا المتاخیر عن خیر ہر بھلائی سے دور اور ایسا شخص دلیل ہی ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر بھلائی سے دور شخص کو رسوا اور دلیل کیا کہتے ہیں کہ والا ہا بہ اندر ظالق والا ہا بہ اندر ظالق اور ابو جہل نے اس وقت ان کو یعنی مجھے کوئی حائبت اور ڈر میں مبتلا نہیں کیا اور بعد روایتوں میں والا اہاب اندر زائ ہابا یا ہابو یا خافو تو پہلے مدار واحد متکلم کا سہ ہے کہ اور اس وقت میں اس سے ڈر نہیں رہا تھا کیونکہ وہ بالکل معذور تھا اس کا پیر بالکل کٹا ہوا تھا وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا تو جانتے تھے کہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا ورنہ کہاں اس سے بولنے کی ہمت تھی فکارا تو ابو جہل نے کہا یہاں حرف فیفا محسوس ہے حل اب من جلنگ کیا اس سے زیادہ کوئی بات ہوئی ہے کہ ایک آدمی تھا یعنی اپنے کو کہہ رہا ہے کاتا لو اس کو اس کی قوم ہی نے مار ڈالا کون سی بڑی بات ہوئی کہتے ہیں فضرب تو بن غیر میں نے اس کو ایک تلوار ماری اپنی تلوار سے میں نے اس کو ایک تلوار ماری جو کارگر نہیں ہوئی فلم یونیشین اس نے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا البتہ اتنا ہوا کیا یہاں تک کہ ابو جہل کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی جو بہت اچھی تھی فضارب تو میں نے اسی کی تلوار سے اس کو مارا ہتھی بہرادا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا اس کی تلوار بہت تیز تھی تو اسی کی تلوار سے بس تجمت الباب سے مناسبت ربت ہو گیا نہیں ہو گیا بھائی بوجھل کی تلوار کیا تھی وہ تو غنیمت تھی نا تو اسی کی تلوار لے کر اس کو مارا میدان جنگ میں کام آ گئی تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ غنیمت کے ہتھیار اٹھا کر کے اس سے جہاد کرنا یہ جائز اور درست ہے پڑھی. <تصفح> مجھے جی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جی بافی حملی کننا ناکلو میں کننا ناگل جزر میں ضرورت سے زائد معلوم ہو رہا ہے ضرورت سے یہ تھوڑے کہ ایک آدمی اکیلے پورا اونٹ جو ہے کھاتا تھا کہ ضرورت سے زائد باب ان فر رضولی من امن الغنیمتی بھی اس بات کے بیان میں کہ آدمی غنیمت بابن فر تازی ملغل آئیں گے